انسان اللہ تعالیٰ کو کیا اس قدر مال نہیں دیا اس سے کیا ہوتا ہے کفریہ کلمات اس سے نکل جاتے ہیں اور اس سے کیا ہے سرزد ہو جاتے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت بیماری آ گئی پریشانی آ گئی تو لوگ اس طرح کے کفریہ کلمات ادا کر جاتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کو ہم ہی ملے جی ہمیں ہی پریشانیاں دینی تھی ہمیں ہی دکھ دینے تھے ہمیں ہی ان پریشانیوں اور مسائب میں مبتلا کرنا تھا تو یہ سارے کے سارے کلمات کیا ہوتے ہیں کفر ہوتے انسان کے اس کے بعد تجدید ایمان کر لینا چاہیے اور تجدید نکاح بھی جی کا دل تو انسان کیا ہوتا ہے اس طرح کرنے سے کافر ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں حالات میں چاہے فراوانی کے حالات ہوں یا تنگ دستی کے ہوں دونوں حالات میں کیا ہے اللہ تعالی کو اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے اور تقدیر پر کیا ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے جی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین رکھ میری موت آئے تو مجھے مسکینیت کی حالت میں موت آئے اور میرا حشر بھی کیا ہو مساکین کے ساتھ ہو کا دکر کفرہ قریب ہے کہ کفر کیا ہو جائے کفرا کے محتاجی اور غربت کیا ہو کفر ہو جی ترکیب کو دیکھ لیجیے گا کادا فیل ناقص الفقر اس کا اسم قادا فیل ناقص الفقر اس کا اسم ان یکونو پھر مزدری ناقص اسم ضمیر اس کا اسم اور کفرن اس کی خبر یقون کی خبر کفرن ہے اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے کیونکہ مرفوع ہوتا ہے ضمیر اس, اس کا اسم ہے تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہاں پر یہ بات سن لیجیے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں افعال ہیں یہ فعل بھی ہوتے ہیں اور ایک جگہ کیا ہوتے ہیں اسما بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہ کیا ہے فائل وغیرہ نہیں بنتا بلکہ اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کے جملے کو آپ جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دونوں ترکیب کر سکتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیا خبریاں بتاوی مزدو ہو کر پھر خبر کا کے لیے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقون اپنے یعنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل جملہ فیلیا خبریاں بتاویل مزدور کے ہو کر خبر کا لیے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر جملہ فعلیہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس لیے کہ چونکہ عنوان جملہ پھیلیا کہ جملہ فعلیہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن دونوں ترکیبیں درست سے میں نے آپ کو بتا دیا تو یقون اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مزدور کے ہو کر خبر بنے گا الفقر کے لیے تو کادا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریاں یا جملہ اسمیا خبریا آئی آدھا پھیلا ناقص الفکر اسمفر ان مزدری یقون اس میں ناقص اسم ضمیر اس کا اسم کفر اس خبر تو یکونو اپنے خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر بتاویل مزدر کے خبریں کا آدھا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبری جملہ اسمیا خبریہ ہو کر حدیث نمبر ایک سو رضی اللہ سولہ تعالیٰ العب دن اعلی ماما کلوابن بسو اس کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے کے دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بادل موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو باس باعث بہت آسو کیا معنی ہوتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کے دوبارہ اٹھانے کے تو یو بآسوخ الحاف دن بندہ مرنا علی علی یو بآسو کلواب اٹھایا جائے گا ہر بندے کو اعلی ماں ماتا جس پر وہ مرا ہے ٹھیک ہے یوگ بات ہو اٹھایا جائے گا کل آپ دن ہر بندے کو اعلی ماں اس حالت پر کہ جس حال میں کیا ہوا ہے وہ مرا ہے جی راس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس حالت پر مرا ہے اس کو اسی حالت میں کیا ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا حالت کفر پہ مرا ہے تو کیا ہے کفار کے ساتھ اٹھایا جائے گا حالت ایمان پر مرا ہے تو ایمان،, ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے اٹھایا جائے گا اور ان کی جماعت میں سے کیا ہوگا اٹھے گا ٹھیک ہے تو جس حال میں مرا ہے ویسے ہی کیا ہوگا اٹھے گا ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے یو بآسک اللہ اٹھایا جائے گا ہر بندے کو الا اماماتا جس حال پر وہ مرا ہے مجہول ہے کلو اس کا نائب مضاف مذاف اب جن مزافل ٹھیک ہے مذاف مزافل آ... کے لیے یہ نائب فائل کے اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ خبریاں اور کسلا ماہ کے لیے ماہلا اپنے سلے سے مل کر مجرور الا کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یوبا سل کے یوبا سفیل اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ حدیث نمبر ایک سو سترہ کفا ان ایک بالکل ما سمے کفاح کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا بلمر المر آدمی کو کہتے ہیں قدیبن جھوٹا اس جھوٹے کو کہتے ہیں جھوٹ کو حد جیسا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا ٹھیک ہے نا اسی سے ہے محدث حدیث بیان کرنے والا بیکل لما سمی ہر وہ چیز جس کو اس نے کیا کیا سنا کفا بل مر ایک عظیب جیسا بیکل سمی جو تب روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بل کافی ہے آدمی کے لیے آدمی کے قزیبن جھوٹا ہونے کے لیے کفا بل مر آدمی کے جا ہونے کے لیے کافی ہے بیکل لما سمے ہر اس بات کو بیان کرے جس کو اس نے سنا ہو جی ہر وہ بات بیان کر دے جس کو اس نے سنا ہو کفا بل مربن آدمی کے لیے کافی ہے کیا جھوٹا ہونے کے لیے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے بکل لما سمے یہ کیا وہ بیان کر دے بکل لما سمیا ہر اس چیز کو جس کو وہ سنے تو جھوٹ ایک تو یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے وہ تو جھوٹا ہے ہی ہے اور ایک یہ کہ انسان جب بھی دائیں بائیں سے کوئی بھی بات سنتا ہے بلا کسی تصدیق کے اس کی تصدیق نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل نہیں کرتا لیکن کیا ہے بس سنی آگے دوسرے تک کیا کر دی پہنچا دی بغیر کسی تصدیق کے تو یہ آدمی کیا ہے جھوٹا ہوتا ہے جب بغیر کسی تفتیش کے اور بغیر وضاحت کے سنی سنائی بات کو کیا ہے دوسروں تک جو پہنچا دیتا ہے یہ کیا ہے جی جھوٹ انسان وہ والا آدمی کیا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے جیسے کہ اے اگر تمہارے پاس بھی فاسق خبر لے کر آئے تم اس کے کیا کر لو تحقیق کر لو تو جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے کو وہ خبر نہیں دینی چاہیے اسی طرح بہت افواہیں جو پھیل جاتی ہیں کسی کے بہت بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بات بعض اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ کیا ہوگے فوت ہوگی حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں زندہ حیات ہوتے ہیں اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ سنی سنائی باتیں بہت زیادہ افواہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں حتی تک امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ ہو آگے دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے اسی طرح یہ تو عام بات کے حوالے سے ہے اسی طرح مسئلے مسائل کے حوالے سے بھی ہے کہ جب تک انسان کو کیا ہے پورے طریقے سے مسئلہ معلوم نہ ہو بات پوری نہ سنی ہو تو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے لوگ بات آدھی سنتے ہیں خود ہی آگے سے مکمل کر لیتے ہیں اور نسبت کیا ہے دوسری کی طرف کر لیتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو سنتے ہیں لیکن ادھوری بات سنی ہوتی ہے آگے سے مکمل خود ہی کر لیتے اور دوسرے کی طرف منسوخ کر کے کہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسی بات کی تھی حال اس کی بات کا محال اس کی بات کا مطلب اور محمل جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے اپنی طرف سے ہی کچھ اور گڑھ لیا ہوتا ہے جی تو کفا بل مر کافی آدمی کے لیے قزے بند جھوٹا ہونے کے لیے جیسا بالکل لمحہ سمے آ یہ کہ وہ بیان کرے ہر وہ چیز جس کو اس نے سنا ہوزے بند تمیز مز تمیز مل کر یہ کیا ہو جائیں گے اپنا مجرور باجار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کفا فیل کے لیے المرء یہاں پر ممیز بن رہا ہے ٹھیک ہے نا کفا بالمرء کافی آدمی کے لیے کیا کافی ہے اس میں ابام ہے کد اب جھوٹا ہونے کے لیے تو کفا فیل باجار المرء ممیز طریباً تمیز میت تمیز مل کر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کفا فیل کے مزدور یا ناصبہ اللہ مذاف ماہ اس میں ضمیر فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ماہ موصولہ کے لیے ماہ مصولہ اپنے سلے سے مل کر مضاف فلے مضاف کے لیے مضاف مضاف فلے مل کر مجرور با ہار کے لیے جہار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یو حد فیل کے لیے تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ بتاویل مستر کے ہو کر فائل بنے گا کفا فیل کے لیے تو کفا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ تو کفا کا جو فائل بنے گا وہ کیا ہے سمیا پورا جملہ بتاویل مشترکہ ہو کر آ رہی ہے بات سمجھ کیا نہیں حدیث نمبر 118 الا یغ فر شہید الم بن الدعین یوغفار حضرت عبداللہ امرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر غفارال غفر فروغ اس کا مطلب ہوتا ہے بخش دینا معاف کر دینا شہید شہید وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اہل کرے اللہ کے لڑتے لڑتے شہید ہو چکا ہو الم بن ضم دمب گنا کو کہتے ہیں دین قرض قرض کو کہتے ہیں دال کے فتحہ کے ساتھ جبکہ دین دین ایک راستہ اور ایک ملت کو کہتے ہیں ایک مذہب کو کہتے ہیں دین دال کے کثرہ کے ساتھ فرد کلو ضم ال شہید کے تمام کے تمام گنا معاف ہیں مگر یہ کہ قرض مگر قرض معاف نہیں ہے تمام گنا معاف ہو جائیں گے ہر قسم کے مگر یہ کہ جو کسی کا حق ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا شہید کو جب کسی کا کوئی حق معاف نہیں ہے تو دوسری کسی کو کس کا حق معاف کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا شہید اس کا کیا ہر قسم کا گنا جو حقوق اللہ سے متعلق ہے وہ تو معاف ہے لیکن اس کے علاوہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ کیا ہے کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے کسی کی غیبت ہے کسی کی چوری ہے کسی کا ٹاکہ ہے کسی کا قرض ہے تو وہ اس کو معاف نہیں ہے تو اس لیے حقوق الباد سے ڈرتے رہو حقوق الباد سے بھلے تم تہجت پڑھنے والے ہو بھلے پانچ وقتوں کی نمازوں کے ساتھ تم دس دس رکعت نوافل پڑھنے والے ہو لیکن اگر حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے حقوق میں اگر حق تلفی ہو گئی تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے ایک بھی کام کا سجدہ لگ گیا تو معاف ہو جائیں گے لیکن اگر حقوق اللہ میں حقوق العباد میں کوئی کوتاحی ہوئی تو پوری پوری رات کیا پوری پوری زندگی سجدوں میں سر مارتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنا حق معاف کر دیا لیکن میرے بندے کا حق میں تو معاف نہیں کر سکتا اس لیے میری بہنوں حقوق العباد سے ڈرو حقوق الحباد حقوق العباد یغرال شہید کل بن اللہ شہید جس کو سارے کا سارے گناہ معاف ہے اس نے اور تو اور کیا اپنی جان کا نظرانہ کیا ہے اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہے اس کے پاس انسان کے پاس لیکن اس کو بھی کیا ہے حقوق العباد معاف نہیں ہے کل بن ہر گناہ معاف ہے کیوں کو حقوق اللہ سے متعلق ہے لیکن دین فرض اس کو بھی معاف نہیں ہے یغفر علی شہید کل زمبن اللہ دین یو غفر لام جا شہید مجرور اللہ اکبر کبیر یوگ فرو پہ مجہول رام جہار اشہید مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یوگ فروح پہلے مجھول کے الو مذاف زمبن مضاف مضاف مل کر مستثنا اللہ حرف استثناء مستثنا مستثنا اور مستثنا منہوں مل کر نائب فائل بن جائیں گے مستثنا اور مستثنا منہ مل کر نائب فائل یوغ فرو پھیل کے پھیل مجہول اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ یوغ فرو پھیل مجہول یہ شہید جار مجرو متعلق مطلب یوغ فرو کے الم مزاف بن مزاح مضاف مستثنا الا حرف استثناء ادین مل کر نائب فائل پھیل اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ حدیث نمبر 119 لعن عبد ایک سو انیس لوائنا دینار درحمۃ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لعن عبد الدینار دینار دینار کو کہتے ہیں لعن عبد لوائنا لعن لعنت کی گئی ہے درہم تو لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم تو دینار کے غلام پر اور درہم کے غلام پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے لانت کی گئی ہے دینار کے غلام پر اور درم کے غلام پر مطلب کیا ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرنے والا ہے اس پر کیا ہے لعنت ہے جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے اسی سے اس کا لگاؤ ہے اسی سے اس کا تعلق ہے محبت بھی ساری اسی کے ساتھ ہے اسی کو سب کچھ اس میں سمجھا ہوا ہے ایسے شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے آپ پہلے تفصیل کر حدیث پر کیا آ چکے ہیں دنیا ملع اللہ آگے چار استعمال پڑے تھے اللہ عالم او متعلم متعلق متعلم اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے آ چکی ہے باقی ساری کی ساری دنیا کیا ہے ملعن ہے عبد ولعن عبد دینار کے غلام پر اور درہم کے غلام پر لانت ہے جو کیا ہے اللہ جس نے دنیا کو ہی مقصد سمجھا ہوا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے کیا ہے فاروق اللہ ذکر اللہ و ما والم اور متعلوم ٹھیک ہے یہ چار چیزیں اپنی نے پڑھی ذکر اللہ اور ماوالہ جو ذکر سے قریب قریب ہو عالم اور متعلق عبد دینار لوئینا فیل مجھول ہے عبد, مزا... عبد الدینار مزاح ہے نائب فائل ہے فعل فائل لے ہیں لئے عرف عاطف لوائنا پھر مجہول ہے عبد الدین نائب فائل ہیں فل اپنے فائل سے مل کر ماتوف ہے ماتوف ماتوف الح مل کر جملہ معتوفہ ہے ٹھیک ہے نا آسان ہے حدیث نمبر ایک سو بیس فجے بتارو بشہواد و فجل جنت بل مکارے آئے ہائے حجبت مطلب ڈھانپ دیا گیا ہے حجبت بت ڈھانپ دیا گیا ہے انارو ان آپ کو بشہوات شہوات کے ذریعے سے وجہ بطل جنت بل مکارے اور جنت کو کیا ہے ڈھانپ دیا گیا ہے علمکار مشقتوں کے ساتھ مشقت ٹھیک ہے نا ترجمہ کیا ہے, تب وہ روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے بشہوات خواہشات کے ذریعے سے خجب الجنت جنتوں اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے علمکار مشقتوں کے ساتھ یعنی جو انسان اپنی کیا ہے ناجائز خواہشات پر عمل کرتے رہے گا اپنی ہوا پرستی اور اپنی خواہشات کا ہی پوجا کرتا رہے گا اور انہی کے مطابق چلتا رہے گا تو وہ کیا ہے جہنم میں جائے گا وہ حجبت مکار ہے اور جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے مشقت کرتا رہے گا راتوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادات کرے گا جن کے اندر بھی کیا اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے اتحاد کرتا رہے گا اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہے گا حرام سے بچے گا حلال کیا ہے استعمال کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا تو اس کے لیے کیا ہے جنت ہے مشقت کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آپ کسی کو یہ کہو کہ دن بھر تم انٹیں اٹھاؤ گے تو تب کیا ہے تمہیں جنت ملے گی نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے فخر ایک یہ ہے کہ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اس کو ہر طرح کی آرائش اور سکون اس کو حاصل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے لیکن ہونا کیا ہے مشقت سے کیا مراد ہے اعمال مراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں اور حقوق العباد لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں کسی کا حق نہ مارا جائے تو یہ کیا ہے وہ شک کرتے ہیں ظاہر ایک آدمی حلال کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور دوسرا یہ کیا ہے چل یہ لمحوں میں کیا ہے آرام کے ذریعے سے بہت سارا مال کما لیتا ہے اس میں تو آسانی ہی آسانی ہے اس لیے جنت کو کیا کر دیا گیا چھپا لیا گیا ہے پوچیدہ کر دیا گیا مشقتوں کے ساتھ جو مشقتیں برداشت کرے گا سا جنت ملے گی جو مشقتیں برداشت نہیں کرے گا جو من چاہا وہ کر ڈالا جو دل میں آیا جو نش نے چاہا وہ کر ڈالا ایسے شخص اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے صحیح صحیح دین پر چلنے کی وفی عطا فرمائے اور ہمارا ٹھکانا کس کو بنائیں جنت کو بنائیں تو بنائے توارو بشہواد وجہ بات مجبور ہے انارو فائل ہے بشہواد جار مجرور اس کے متعلق ہے فعل فائل متعلق مل کے فاتو فالے ہیں اور ہر فیطفہ ہے مجبور ہے الجنت و نائب فائل ہے بالمکارہ جار مجرور متعلق ہے تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر ماتوف ہے ماتوف ماتوف علیہ مل کر جملہ ماتوفہ ہے ماشاءاللہ تراتیب کی آسان ہے آپ لوگ بھی سارے کے سارے قابل ہو چکے ہوئے ہیں حدیث نمبر 121 یا حرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص وعل المال والحرص وعل عمر حرص انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حرم ابن آدم حرم یا حرم اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا ہونا ٹھیک ہے نا ہر می رامو بوڑھا ہونا اور شب بشب اور سے بھی اس کے مانا آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا ہونا کیا ہونا بوڑھا ہونا نہیں جوان ہونا یا رامو ہرے میں بوڑھا ہونا اور شب بھائی اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا مضبوط ہونا یشبو مضبوط ہونا ٹھیک ہے نا شب بشب وہ یشیب اس کا مطلب آتا ہے بوڑھا ہونا وہ یشیب اور چیز ہے یشبۂ شب یشیب و و اور یا حرموں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں بوڑھا ہونا ٹھیک ہے نا شاب شیب بوڑھا ہونا اور ایک ہے شب با یشب اقی قو مقوی ہونا مضبوط ہونا تو یہ حرم ابن آدم ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ یشبو من ہو اسنان اس میں دو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جوان ہو جاتی ہیں یہ ہے نا شاب سے شاب جوان کو کہتے ہیں اور یا شب اسنان اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں الخر سال المال مال کی فہرست الخر سال المر اور عمر یعنی زندگی کے بارے میں کیا ہے لالچ دو چیزوں کی انسان جب برا ہو جاتا ہے اس میں کیا ہو جاتی ہیں دو چیزیں جوان ہو جاتی ایک مال کی فہرست اور ایک کیا ہے عمر کی خیر وہ چاہتے ہیں کہ میری عمر کیا ہو مزید لمبی ہو اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو کہ میں کیا ہے آرام سے بیٹھ کے آتا رہوں. میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کیا ہے تجربہ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں وہ بڑے حریص بن جاتے ہیں مال پر وہ تھوڑا سا خرچہ بھی نہیں کرتے ہیں بڑے حریص بن جاتے ہیں اسی طرح کیا ہے عمر کے بارے میں وہ حریص ہوتے ہیں وہ خود ہی چاہتے ہیں چلو وہ ان کے دل کی ایک کل بھی تعلق ہے لیکن مال کی حیرث یہ کیا ہے سامنے نظر آنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے جو بڑی عمر کے لوگ ہوں ان سے کیا کرنا چاہیے سر پہ نظر کرتے رہنا چاہیے ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جب بھی وہ برے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر دو چیزیں جوان ہو جایا کرتی ہیں پھر سرل مال وہ مال جوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال اور زیادہ ہو کہیں نہ کہیں سے مال آئے تو وہ ہریش بن جاتے ہیں اس لیے ان کو معذور سمجھ کر ان سے کیا ہے درگزر کرتے رہنا چاہیے ان کو زیادہ ملامت یا حرم و ابن آدم ابن آدم بوڑا ہو جاتا ہے و یا شب من و منہ اثنان اور اس سے کیا ہو جاتی ہیں اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں قوی ہو جاتی ہیں الحرس والا المال مال کی حرس والحرس والا العمر اور کیا ہے عمر کی حرس حدیث نمبر 122 نعم الرجل الفقیف الدین ان اختیجہ علیہ نفعہ و ان استغنی عنہ اغنا نفسہ ہمار رجولو کا مطلب ہوتا ہے بہت خوب بہت اچھا مر رجولو کیا ہے ورض فرش نہا فن عمل ماہدون فرش نہا ہم نے زمین کو پھیلا دیا فن عمل ماہدون کیا ہی خوب پھیلانے والے ہیں ہم اللہ تبارک تب خود اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں ورض فرش نہا ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے فن عمل ماہدون کیا ہی خوب پھیلانے والے ہیں تو نیا ہمار رجولو کیا ہی خوب آدمی ہے کیا ہی زبردست آدمی ہے الفقی سمجھ رکھنے والا سمجھ بوجھ فقوح ہے۔ فقی سمجھ رکھنے والا پھر دین دین میں ان احتاج احتیاط سے ہے باب اختعال ہے پہلے مشغول کا سیرہ ہے احتیجا پہلے ماضی مجبول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہونا نفا نفع دینا ان استغنیہ کیا ہے بے نیازی ظاہر کرنا ٹھیک ہے یہ تگنی یہ باب افعال ہے اس کا مطلب ہے کسی سے مستغنی ہو جانا کسی سے بے نیاز ہو جانا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگنا نقشہ اغنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے نیاز رکھنا تو اب ترجمے کو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ نے اس کے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نیا عمر رجال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیا امر رجال في الدین کیا ہی خوب آدمی ہے کیا ہی اچھا آدمی ہے الفقی حفی الدین دین کی سمجھ رکھنے والا ان احتجاع ہے نفع آ اگر اس کی طرف حاجت ظاہر کی جائے انتیجہ ہے اگر اس کی طرف حاجت ظاہر کی جائے نفع تو وہ نفع دے انہیں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے اور ہو اور اگر اس سے بے نیازی برتی جائے تو اغ نہ ہو اپنے آپ کو بے نیاز رکھے اگر اس کی طرف لوگ محتاط ہوں لوگ اس سے کچھ چاہیں کہ ہمیں دین سکھاؤ تو وہ لوگوں کو نفع دے لوگ اس سے مسائل پوچھیں تو وہ لوگوں کو مسائل کا جواب دے ان کی ضرورت کو پورا کرے دینی حوالے سے لیکن اگر لوگ اس کی طرح محتاج نہ ہو تو وہ کیا کرے وہ خود بھی کیا ہے بے نیاز ہی رہے پھر لوگوں کے پیچھے زبردستی دین کو نٹ ہو سے کہ نہیں نہیں تم سیکھو ہی سیکھو ایسا نہیں ہے بلکہ آن ہو بے نیاز ہی رہے پھر دوسروں کا محتاج بن کر نہ رہے ہاں تبلیغ وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے وہ ایک اچھی بات ہے allai, Tum -tum ummatin, تو اچھی باتوں کا حکم دینا بری باتوں سے منع کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ ویسے ہی زبردستی کسی کے پیچھے پڑ جانا تو یہ کیا ہے اچھی بات نہیں ہے عالم کو اور ایک آدمی کو فقیر کو کیا ہونا چاہیے مستقنی رہنا چاہیے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے محتاج نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ہر جگہ میں زبردستی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے خود اس قابل बन کر رہے اس کی طرف احتیاط پائی جائے اس کا محتاج ہو کوئی نہ یہ کہ وہ خود ہی کسی کا محتاج اس کا مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے اور آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے ہمارے بعض افراد اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور وہ کیا ہے ہر جگہ پہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ بس وہ کیا ہے محتاج ہی محتاج ہوتے ہیں نہیں دین نام ہی عزت ہے. دین کے اندر ہے ہی عزت ہی عزت آپ معزز بن کے رہیں آپ کی طرف احتیاج پائی جانی چاہیے نہ یہ کہ آپ کسی کے محتاج ہوں تو کیا فرمایا نیا مر رجول الفقیر حفی الدین کیا ہی خوب آدمی ہے الفقیر حفی الدین دین کی سمجھ رکھنے والا چیز ہے جن لئی ہے نفعات اگر اس کی طرف احتیاج پائی جائے حاجت ظاہر کی جائے تو نفعات وہ نفع دے و نستغنی اغنا نفسہ لیکن اگر اس سے کیا ہے بے اعتنائی برتی جائے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی کیا ہو بے نیاز رہے۔ ابن اعكبر کبیرہ حدیث نمبر 123 یتبع المیت ثلاثه فیرجو اسنان و يبقى معه واحد یتبعه اهله و ماله و عمله فیرجو ال و ماله و يبقى عمله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتوع المیت طبعہ یتوع اس کے مطلب ہوتا ہے تابداری کرنا اتباع کرنا پیچھے چلنا سلاسة ان تین فیرجع رجع ارجع اس کے مطلب ہوتا ہے لوٹنا اتنا اندو یبقا باقی رہنا ساتھ رہنا یبقا باقی رہنا یتوعو پھر وہی اچھا فیر جو پھر وہی ویب خا فرح اب دیکھیے ترجمے کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتب المیت سلاثتن میت کے پیچھے جاتی ہیں تین چیزیں یتبع المیت میت کے پیچھے جاتی ہیں سلاثتن تین چیزیں پیر جو اسنان لوڑتی ہیں دو چیزیں پیر جو واپس لوڑتی ہیں اسنان دو چیزیں ایب خام آہو واحد اور اس میت کے ساتھ ایک چیز باقی رہتی ہے یتھ آلو اب کون کون سی پیچھے چلتی ہیں یت بہ آلو مالو ہو وہ ہو اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے گھر والے وہ ہو اس کا مال وہ ہو اور اس کے مال اس کے گھر والے اہل خانہ جاتے ہیں اور اس کا مال مال زیادہ تو نہیں جاتا لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس کی چارپائی یا اس کے علاوہ جو جس چیز پر اس کو لے کر جایا جاتا ہے وہ کسی حد تک مال اس کو اس کے ساتھ جاتا ہے وہاں مالو ہو اور اس کے اعمال تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اہل عیال مال اور اعمال پیئر جو آلو و مال اس کے اہل عیال گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں بخو امل لیکن اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے اب اگر اس کے اعمال اچھے ہیں اس کے مزے ہی مزے ہیں لیکن اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کا آگے والا عمل اچھا نہیں ہے اس کا اگلا جہاں اچھا نہیں ہے تو اس لیے نہیں تو اپنے اہل ویال کو سب کچھ سمجھو اور نہیں اپنے مال کو سب کچھ سمجھو اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے سو سال کیا اس سے بھی ذہر زندگی ہو جائے میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں آج اگر اپنی زندگی کی طرف نظر چڑائے تو یوں لگتا ہے کہ ایک پل بھی نہیں گزرا ہم نے تو ایک پل بھی نہیں گزارا ایسے ہی اگر سو سال کے بوڑھے سے پوچھیں اس سے پوچھیں ذرا کہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہے گا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی دن گزارا ہو یہ دنیا کی ایک تھوڑی سی زندگی ہے چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی یہ قلیل ہے آخرت کی زندگی لامحدود ہے وہاں پر کام آنے والی چیز ایک ہی ہے وہ کیا ہے اعمال ہیں نہ یہ مال کام آنے والا ہے کہ دن سے رات, رات سے دن ہم اسی کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہوں نہیں اہل و کام آنے والا ہے ہم ان کی ہر ہر خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوں نہیں ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی حد تک رکھا جائے مال کو بھی رہل و آیال کو بھی لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے, آعمال ہے جو دنیا کے اندر بھی ساتھ رہنے والی ہے آخرت میں بھی ساتھ رہنے والی ہے اس لیے اسی کو اپنایا جائے اور اسی کو یہ اپنا مقصد سمجھا جائے حدیث نمبر ایک سو چوبیس قبر کبھیان بن اسد کبھی اللہ تعالیٰ روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرت خیالتا خیالت خیانت کو کہتے ہیں عبرت منع بڑا ہونا تحدث کا مطلب بات بیان کرنا مصدقن تصدیق کرنے والا تعزب جھوٹ بولنے والا تو قبرت خیالتا بہت بڑی خیانت ہے بہت بڑی خیانت ہے اخا کا جی کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے حدیث ایسی بات کہ ہوا لکب ہی مصدقن وہ تیری اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو ان تبھی کاز اور تو, اس کی تو, تو کیا جھوٹ بول رہا ہو آپ جا کر کسی کو کسی بات کی خبر دیں اور وہ آپ کو سچ سمجھ رہا ہوتا آپ مجھے سچ بات بتا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں چاہے مزاح کر رہے ہوں چاہے جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہوں لیکن وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے اس لیے کہ آپ اس کے لیے چند پل اگر اچھی خبر اس کو دے رہے ہیں تو چند لمحات کے لیے آپ اس کے ہونٹے میں مسکراہٹ تو رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا غم میں اس کو ڈال دیں گے اگر بری خبر سنا رہے ہیں جھوٹی تو اس کو آپ پریشان کر رہے ہیں ایک مسلمان کو تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں بری ہیں اس لیے یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات سنائیں لیکن جھوٹی بات سنائے اور وہ آپ کو سچ سمجھ رہا ہو اس لیے کبھی بھی نہ میزاحن نہ حقیقت کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی عبرت خیال کا بہت بڑی خیانت ہے انتحدہ خاکا یہ کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے حدیث کوئی ایسی بات ہوا لا کبھی مصدقن ہوا وہ لکا آپ کی بھی اس بات میں مصدقن تصدیق کرنے والا ہو ان کا بن اور تو اس بات میں کیا ہو جھوٹا ہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اس لیے سے کیا کرنا چاہیے اجتناب کرتے رہنا چاہیے آخری حدیث ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جائیے حدیث نمبر ایک سو پچیس فرحا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برا ہے اللہ کندا المحتر اختر احتقر کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا اکٹھا کرنے والا مال کو جمع کرنے والا المحتا جمع کرنے والا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہر خساس کا مطلب ہوتا ہے سستا ہو جانا داموں کا سستے ہو جانا قیمتوں کامت قیمت ان کی جمع ہے قیمت کو کہتے ہیں ہر کا مطلب غمگین ہونا ان اگلا اغلا یغلی اغلا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا زیادہ ہو جانا فرح خوش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں عبد ذخیرہ اندوزی کرنے والا بہت برا بندہ ہے اب بہت برا ہے بندہ المحتر جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے کیوں ان سلسارا اگر اللہ تعالی کم کر دیں سستا کر دیں قیمتوں کو تو نہ تو وہ غمگین ہوتا ہے بھائی اگلہ اور اگر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں قیمتوں کو مہنگا کر دیں تو فرحا وہ خوش ہوتا ہے اتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص اس لیے اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں اگر قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو بقیہ سب لوگ کیا ہوتے ہیں قمگین ہوتے ہیں لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں سے ہٹ کر اس کی رائے ہوتی ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے جس نے اپنے پاس مارکیٹ کا سارا مال اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ کب مارکیٹ سے وہ مال شارٹ ہوگا تو میں مہنگا کر کے بیچوں گا یہ سب سے کیا ہے بلرون شخص ہے اور سب سے برا شخص کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول شخص کو کیوں اس لیے کہ جب دام سستے ہوتے ہیں قیمتیں سستی ہوتی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن وہ غمگین ہوتا ہے کہ میرا مال ہے اب کیا ہوگا یہ سستا بک جائے گا وہ پریشان ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں اب کیا ہوگا ہم کیسے خریدیں گے لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرا مال کیا ہو گیا مہنگا ہو گیا تو سب سے برا شخص ہے وہ لیکن یاد رکھیے گا احتکار ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہوگی کہ جب کیا ہو مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں کم یاب ہوں کم ملتی ہوں لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی شخص اپنے پاس سٹور کرتا ہے تو تب منع نہیں ہے وہ شخص برا نہیں ہوگا لیکن برا تب کہلائے گا کہ جب کیا ہو مارکیٹ کے اندر وہ چیز نہ ملتی ہو اگر ملتی ہو تو بہت مہنگے داموں ملتی ہو اور اس نے کیا ہے اور بھی کیا ہے مہنگے دام کرنے کی غرض سے اس میں اپنے گودام بھرے ہوئے ہوں وہ شخص ملعون کے لائے گا اور حدیث کی سے کیا ہے کہ برا شخص کے لائے گا سلا عبد المختکر بہت ہی برا ہے بندہ کیا کرنے والا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ان ارخص اللہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتوں کو کم فرما دیں ہر دن وہ غمگین ہوتا ہے اگلہ اور اگر کیا کر دیں بڑھا دیں اللہ تعالیٰ قیمتوں کو مہنگا کر دیں فرحا تو وہ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو مجھ سمیت صحت والی حافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں مجھ سمیت آپ تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہوں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ